بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ وسلم وبارک آل سو تیسرا سبق اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی اسم کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو اس اسم کے آخر میں ایک حرکت آئے گی سنگل حرکت ڈبل حرکت نہیں پھر سنیے کسی بھی اسم کے شروع میں ال یا کہہ لیجیے الفلام آ جائے تو اس کے آخر میں دو پیش نہیں ایک پیش استعمال ہوگا پڑھ چکے ہم کتابن اس کے شروع میں ال آ جائے الفلام تو کیا پڑھیں گے ال کتاب والا دن سے ال والد رہی یہ بات کے دونوں میں فرق کیا ہے یہ بات انشاءاللہ العزیز اللہ ہم پڑھیں گے گرامر کی کتاب تحصیر القرآن میں کل کا سبق ہے کہ علف لام لگا دینے سے کیا فرق پڑتا ہے کسی لفظ میں اب ان الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرائیے بیتن اتن کتاب الکتاب کلم القلم جمل الجمل نیچے جملے ہیں ان کو دہرائیے القلم مقصور الباب مفتوہن الدو جالسن ولم درس واقفن الکتاب جدید المارو البيت کریبن والمسجد بیندن الحجر ثقیل والوراک خفیف اللبن حار الکمیس نظیف اب درجمہ سنیئے الدرس الثالث تیسرا سبق بیت البیت گھر کتاب الكتاب کتاب قلم الكلم قلم جمل الجمل اون نیچے جملوں کا ترجمہ سنیے القلم مقصور کلم ٹوٹا ہوا ہے الباب مفتوحن دروازہ کھلا ہوا ہے الولد جال سن لڑکا بیٹھا ہے والمدرس اور استاد واقفن کھڑا ہے الکتاب جدیدن کتاب نئی ہے و قلم اور قلم پرانا ہے الحمارو سگیرن گدا چھوٹا ہے و الحسان کبیرن اور گھوڑا بڑا ہے الکرسی مقصور کرسی ٹوٹی ہوئی ہے المندیل وسیخن رومال میلا ہے الماء باردُن پانی ٹھنڈا ہے القمر جمیلن چاند خوبصورت ہے البعت وریبن گھر نزدیک ہے والمسجد مسجد اور مسجد دور ہے الحجر الثقیل پتھر بھاری ہے ولورک خفیفن اور کاغذ ہلکا ہے اللبان حارن دودھ گرم ہے القمیس و نذیفن کمیز ساس ستھری ہے اب یہاں دیکھیے اس سبق میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کی ضد جن کا متضاد جن کا اپوزٹ بھی ساتھ ہی موجود ہے بتائیے جالسن متداد کیا ہے واقف بیٹھا ہوا واقف کھڑا جدید کا اپوزٹ کیا ہے کدیمن کا متداد کیا ہے کبیرن مقصور کا یہاں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن ہم پڑھ چکے ہیں مقصورن ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور صحیح سالم کو سالمن وہ لکھا ہوا میلا کچلہ ساتھ ستھرے کو کیا کہتے ہیں نظیفن جمیلن آگے ہے باردون باردون کی زد کیا ہے ہار راردون ٹھنڈا گرم رمیل کی زد یہاں نہیں لکھی ہوئی ہے یہ ہمارے سامنے کبھی ہن کی کیا ہے کبھی جمیلن خوبصورت کبھی صورت قریبن کی زد کیا ہے بہیدن فقی بھاری کو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ہلکے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خفیفن ہارن اس کی جد گزر چکی باردون ہارن گرم باردون ٹھنڈا نذیفن اس کی زد بھی پیچھے گزر چکی ہے کیا ہے وسے خون جمع ہے تمرین کی مشقیں تماری مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک اقرا پڑھیے وقت اور لکھیے ماں ساتھ وبتی حرکات لگانا زبریں زیرے لگانا او آخر آخری حروف الکلیماتی الفاظ اب ترجمہ سنیے اخیر سے الفاظ کے آخری حروف پر حرکات لگانے کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے یہاں اصل میں اکثرسائز کروائی جا رہی ہے اس بات کی کہ کسی اسم کے شروع میں الف لام نہ ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے کسی اسم کے شروع میں لام ہو تو اسے کیسے پڑھنا ہے پڑھ چکے ہم کہ کسی اسم کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے آخر میں ڈبل حرکت یا کہہ لیجئے عربی گرامر کی اسلام میں تنوین استعمال نہیں ہوگی ایک حرکت آئے گی ایک پیش اور اگر الف لام نہیں ہے تو پھر دو پیش دو حرکتیں مثال کے طور پہ مسجد اور آگے کیا پڑھیں گے ال اب سنتے جائیے مسجد ان السجدو الام الا کلب کلبن کمیسن ولادن الحج ار ودو ہیما رو السو انسو اب ترجمہ سُنیے مسجد مسجد دونوں میں کیا فرق ہے علف لام کے بغیر اور الف لام سمیت وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ حفیظ ال پانی ال گھر بابن دروازہ کلم ان کلم الکلب کتا کمیسن کمیر ولدن اور آگے ہے الولد لڑکا درمیان میں ہے الحجار پتھر ہمارن الحمارو گدا الحسان حسان گھوڑا تمرین رقم افنان تمرین رقم افنان نمبر دو ایک وقتب پڑھیے اور لکھیے اب ان جملوں کو ساتھ ساتھ دہرائیے المکتب مقصور المدرس و جدید القمیس وسیخن البان باردن المسجد مفتوہن الحجر کبیرن اللبن بارد والماء حار ہار جالس والمدرس درس واقف القمر بعیدن المل و اب ترجمہ سنیے المکتب مقصور میز ٹوٹا ہوا ہے المدرس و جدید استاد نیا ہے القمیس وسیخن کمید میلی ہے اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے المسجد مفتوح مسجد کھلی ہوئی ہے الحجر کبیرن پتھر بڑا ہے اللبن باردن دودھ ٹھنڈا ہے والماء حارن اور پانی گرم ہے المحند و جالسن انجینئر بیٹھا ہوا ہے والمدرس در سو واقفن اور استاد کھڑا ہے القمر البعید چاند دور ہے المن و نظیفن رومال صاف ستھرا ہے تمرین رقم تلاسا تمرین مشق رقم نمبر تلاسا تین تمرین رقم صلاح تھا نمبر تین املا پر کیجئے الفراغ خالی جگہ فیما یلی مندرجہ ذیل میں بیسر بی سات وضع رکھنا رکھنے کے ساتھ الکلیمت مناسباتی الکلیمتی لفظ مناسبتی مناسب من سے الکلمات الفاظ اطالیاتی آنے والے اب ترجمہ سنیے آنے والے الفاظ میں سے مناسب لفظ رکھنے کے ساتھ یا ترجمہ کریں گے آنے والے الفاظ میں سے مناسب لفظ رکھ کر مندرجہ ذیل میں نیچے آنے والے جملوں میں خالی جگہ پر کیجیے اب الفاظ کا ترجمہ سنیے جمیل ان خوبصورت وسیف ان میلا مختوف کھلا ہوا ہار ان گرم خکیل بھاری خفیف ان ہلکا اب نیچے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کا ترجمہ سنیے الحجار پتھر الباب دروازہ القمر و چاند الوراق کاغل المند رومال اللبن دود اب ہر لفظ کے ساتھ خالی جگہ پہ کوئی مناسب لفظ استعمال کیجئے بتائیے الحجر کے ساتھ کیا آئے گا تکیل پتھر بھاری ہے الباب مفتوحن دروازہ کھلا ہوا ہے القمر جمیل چاند خوبصورت ہے الواراقو خفیفن کاغذ ہلکا ہے المندیلو وسیقن رومال میلا ہے البین دودھ گرم ہے تمرین رقم اور باہ مشق نمبر چار اور باطن وقف کر کے پڑھیں گے اور باہ چار املا پور کیجیے الفراغ خالی جگہ فیما یلی مندرجہ ذیل میں کوئی مناسب خیر سے مناسب لفظ رکھ کر مندرجہ ذیل میں خالی جگہ پر کیجیے الفاظ کا ترجمہ سنیے نذیفن صاف ستھرا مقصور ٹوٹا ہوا بارد ٹھنڈا قریب ال نزدیک دور واقفن کھڑا جالس بیٹھا کبیرن ان بڑا قدیم ان پرانا جدید نیا اب مناسب الفاظ استعمال کیجئے خالی جگہ میں بتائیے اگر کہنا ہو رومال صاف ستھرا ہے تو کیا کہیں گے المند نذیفن ایک بات آپ نے نوٹ کی دونوں اسموں میں سے پہلے اسم کے شروع میں علیفلام آئے گا دوسرے کے شروع میں نہیں یہاں جو لفظ لگے گا اس کے شروع میں الفلام ہوگا کہنا ہو دروازہ ٹوٹا ہوا ہے تو کیا کہیں گے الباب مقصور نمبر تین کہنا ہو دودھ ٹھنڈا ہے تو کیا کہیں گے الباندن نمبر چار کہنا ہو مسجد نزدیک ہے تو کیا کہیں گے؟ قریبن. کہنا ہو گھر دور ہے تو کیا کہیں گے؟ البیت کبیرن کہنا ہو کلم پرانا ہے تو کیا کہیں گے؟ القلم کدیمن کہنا ہو کتاب نئی ہے تو کیا کہیں گے الکتاب جدید جدید کتاب نئی ہے الکلمات تو نئے الفاظ القمر چاند جدید نیا قدیم الانا وصیف المیلا نذیف الصاف ستھرا گرم باریدن ٹھنڈا صغیرن چھوٹا کبیرن بڑا مفتوحن کھلا ہوا اوپن کے معنی میں مکسورن ٹوٹا ہوا ثکیلن بھاری خفیفن ہلکا جمیلن خوبصورت واقفن کھڑا جالیسن بیٹھا یا کھڑا ہوا جالیسن بیٹھا ہوا مشق جا رہی ہے اس قاعده کی کے بعد اسمو میں لام کا لام پڑھنے میں نہیں آتا ہے پڑھنے میں بولنے میں نہیں آتا ہے پڑھ چکے ہم کہ وہ الفاظ جن لفظوں میں لام کے بعد شد ہو وہاں لام کا لام سائلنٹ رہتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اس کو الشمسو کی بجائے کیا پڑھیں گے الشمسو سنتے جائیے نجم ان نجم دی کن ادیک رجول ان رجولو طالبن طالب نجم ان ستارہ رجول آدمی دیکن کن مرغ طالب طالب علم اسٹوڈینٹ نیچے آنے والے جملوں کو ساتھ ساتھ رہیے النجم بعيدا الرجل واقفا السكر حلو الطالب مريض الديك جميل الدفتر جديد التاجر غني الدكان مفتوحا الولد فقيرا اتفاہن ا تویب طویل اب ترجمہ سنیے بعد ان ستارہ دور ہے ارجول واقف ان آدمی کھڑا ہے اکر چینی میٹھی ہے اطالب و مریض ان طالب علم بیمار ہے ادیکن اد مرغ خوبصورت ہے ادتر جدید عربی زبان میں دفتر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نوٹ بک کے لیے کاپی کے لیے رجسٹر کے لیے اور جس کو ہم دفتر کہتے ہیں اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے المکتب مکتب المکتب آفس کے معنی میں اور ادر نوٹ بک کاپی جدید نہیں ہے التاجر تاجر و غنیجن تاجر مالدار ہے الدکان و مفتوحن، دکان کھلی ہوئی ہے الولد فقیرن، لڑکا غریب ہے اتوفاہ لذیذ سیب مزیدار ہے خوش ذائقہ ہے لذیذ اردو زبان میں بھی اسمال ہوتا ہے اب طویلن، و طویل ڈاکٹر لمبا ہے ولمدرسو کثیرن اور استاد چھوٹے قد کا ہے کثیرن ویسے عمر میں چھوٹا ہو یا رتبے میں تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں صغیرن عمر میں بڑا ہو یا رتبے میں اس کو کہتے ہیں کبیرن طویلن لمبے قد کا اور کثیرن چھوٹے قد کا ولمدرس و کثیرن اور استاد چھوٹے قد کا ہے تماری تمرین کی جمع ہے تماری مشق تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک اکر پڑھیے وقتب اور لکھیے مع ساتھ ضبطی حرکات لگانا زبریں زیرے لگانا اواخری آخری, آخری حروف الکلی الفاظ ترجمہ سنیے اخیر سے الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات یعنی زبریں زیریں لگانے کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے اب سنتے جائیے یہاں حرکات زبریں زیریں نہیں لگی ہوئی لیکن ہم کوشش کریں گے کہ حرکات کی مدد کے بغیر ہی یہ پہچان لیں کہ کہاں علف لام کا لام پڑھنے میں بولنے میں آئے گا اور کہاں نہیں آئے گا کچھ الفاظ لاشوری طور پہ ہمارے ذہن ہو چکے ہیں ان کی روشنی میں ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں سب سے پہلے البا لام پڑھنے میں آ رہا ہے یہاں البو دروازہ آگے ال تاجروں کی بجائے کیا پڑھیں گے التاجر تاجر ال نجموں کی بجائے ان نجم و ستارہ القمرو چاند الدیک کی بجائے ادیک مرغ ال, پانی، ال کی بجائے پڑیں گے اشریر چارپائی پلنگ الب گھر المسجد و مسجد الرجلو کی بجائے کیا کہیں گے الرجلو آدمی السکرو کی بجائے السکرو چینی الوارا کو کاغذ الوارا کو کاغذ مشق نمبر دو سمرین رقم انفنانی ہر لفظ کے آخر میں وقف کرنا ہو تو یوں پڑھیں گے سمرین رقم افنان مشق نمبر دو املا پور کیجیے الفارواز خالی جگہ فیما یلی مندرجہ ذیل میں بے وضع رکھنے کے ساتھ کلم لفظ مناسب مناسب ترجمہ سنیے اخیر سے مناسب لفظ رکھنے کے ساتھ یا کہیں گے مناسب لفظ رکھ کر مندرجہ ذیل میں خالی جگہ پر کیجیے ترجمہ سنیے الفاظ کا غنی مالدار کلون میٹھا مریض بیمار لذیزن مزیدار تویلن لمبے قد کا کثیر چھوٹے کد کا اب آ پھر شروع سے اگر کہنا ہو تاجر مالدار ہے تو بتائیے کیا کہیں گے اتاجر غنیون. کہنا ہو چینی میٹھی ہے تو کیا کہیں گے حلون. کہنا ہو لڑکا بیمار ہے تو کیا کہیں گے الولاد مریضا کہنا ہو سیب مزیدار ہے تو کیا کہیں گے اتفاہ لذیذا کہنا ہو آدمی لمبا ہے تو کیا کہیں گے الرجل قویلا کہنا ہو لڑکا چھوٹا ہے یعنی چھوٹے قدکا ہے تو کیا کہیں گے الولاد قصیرا تمرین رقم فلاسہ مشق نمبر تین اختر منتخب کیجئے چوز کے معنی میں چوز کریں کلیمتم ایک لفظ من سے القائمت کالم با یعنی بی تو وہ مناسب ہو الکلمتا اس لفظ کے اللہ تی جو فل کا آ کالم اے میں ہے نیچے دو کالم ہیں حمزہ اور با اے اور بی کہہ لیجیے دیکھیے کالم اے کے پہلے اسم طالب کے ساتھ کون سا اسم مناسب رہے گا خود چوز کیجیے اطالب مریض طالب علم بیمار ہے ادب کانو مفتوح دکان کھلی ہوئی ہے آگے بتائیے اطفاہ لذیذ سیب مزیدار ہے الما ہار پانی گرم ہے الہجر فکیل پتھر بھاری ہے الکلم مقصور کلم ٹوٹا ہوا ہے الکلیمات الجدید نئے الفاظ فل میٹھا مریض ان بیمار دکان اردو زبان میں دکان کہتے ہیں کاف پہ شد نہیں ہوتی عربی زبان میں اس کا تلفظ کیا ہے اد کا کاف کے اوپر زور ڈالیں گے کیونکہ کاف پہ شد ہے غنی مالدار طویل لمبا فقیرن غریب کثیرن چھوٹے قد کا اتفاہو سیب چند حروف ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن لفظوں میں جن اسموں میں ال یا کہلیجیے الف لام کے بعد شد موجود ہوتی ہے ان اسموں میں ال کا یا کہلیجیے الف لام کا لام پڑھنے میں نہیں آتا جن اسموں میں لام کے بعد شد نہیں ہوتی ان میں ال کا یا کہہ الف لام کا لام پڑھنے میں آتا ہے پھر سنیے جن اسموں میں لام کے بعد شد نہیں ہوتی ان میں لام کا لام پڑھنے اور بولنے میں آتا ہے مثال کے طور پہ اس کی ایک اسٹینڈرڈ مثال ہے الکمعرو جن اسموں میں الف لام کے بعد شد ہوتی ہے وہاں لام پڑھنے میں بولنے میں نہیں آتا اس لیے ایک سٹینڈرڈ مثال ہے الشمسو الکمرو اور الشمسو سے ہی ان حروف کو جہاں لام پڑھنے بولنے میں آتا ہے حروف کمریہ کہتے ہیں پھر سنیے جن حرفوں سے پہلے جن حرفوں سے پہلے الف لام کا لام پڑھنے میں بولنے میں آتا ہے ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں حروف کمریہ جن حرفوں سے پہلے الف لام کا لام پڑھنے میں بولنے میں نہیں آتا بتائیے انہیں کیا کہیں گے حروف شمسیہ عربی زبان کی ترکیب میں حروف کمریہ کو کیا کہیں گے الحروف القمریت حروف شمسیہ کو کیا کہیں گے الحروف الشمسیت وہ ہمارے سامنے ہیں الحروف القمریت وہ حروف جن سے پہلے آنے والے لام کے لام کو پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے حمزہ اس کی مثال العبو باپ الف لام کے بعد با کا حرف آ رہا ہو تو لام پڑنے میں بولنے میں آئے گا اس کی مثال الباب دروازہ ال کے بعد اگر جیم ہو تو لام پڑنے میں بولنے میں آئے گا اس کی مثال الجنت باغ آگے سنتے جائیے الحمارو گدا الخبز روٹی العین آنکھ یا پانی کا چشمہ الغداؤ دوپہر کا کھانا لنچ مو الکمارو چاند الکلب کتا الماء پانی الولد دو لڑکا الحا ہوا الدو ہاتھ الحروف و تو الف لام کے بعد یا کہہ ال کے بعد کا حرف فا رہا ہو تو ال کا لام پڑھنے میں بولنے میں نہیں آئے گا اس کی مثال ا اس کو التاجر نہیں کہیں گے تاجر اب کپڑا ادی کو مرغ سونا گولڈ کے معنی میں اور آدمی آدمیتو پھول اما کو مچھلی اشمس سورج اصدرو سینہ چیسٹ کے معنی میں ازو مہمان ا طالب الہرو پشت کمر الحمو گوشت ستارہ جی ایک, ایک پڑھیے الکلیمات الفاظ التی آنے والے الکلیمات الفاظ بامانا الفاظ اور العطویہ آنے والے وقت اور لکھیے ہاں ان لفظوں کو مرائن رعایت کرتے ہوئے لحاظ رکھتے ہوئے قواعد حروف الحروف و شمسی پورا ترجمہ سنیے اخیر سے حروف کمریا اور شمسیہ کو بولنے کے قواعد کا نتک میں بولنا ترجمہ سنیے اخیر سے حروف کمریہ اور شمسیہ کے بولنے کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے یا یوں کہیں گے حروف کمریہ اور شمسیہ کو بولنے کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے آنے والے الفاظ کو لکھیے اور پڑھیے کچھ الفاظ لاشوری طور پہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو چکے ہیں ان کی مدد سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں ال کا یا کہہ لیجئے الف لام کا لام پڑھنے اور بولنے میں آئے گا اور کہاں نہیں آئے گا اب سنتے جائیے البیتو تو گھر لیکن آگے الدیکو کی بجائے کیا پڑھیں گے ادیکو ال مرگ الم درس و استاد ٹیچر البابو دروازہ آگے الطالب کی بجائے کیا کہیں گے ا طالب طالب علم اسٹوڈینٹ آگے بھی السبکارو کی بجائے کیا کہیں گے اکارو چینی ال کی بجائے آگے بھی کہیں گے الدفتر کارو کاپی نوٹ بک الخو بھائی ال کی بجائے کہیں گے الرسول پیغمبر پیغام لانے والا کسی کو کوئی پیغام پہنچانے والا الوجو چہرہ الصدیق کی بجائے کیا کہیں گے الصدیق دوست القرآن و قرآن کی بجائے کیا پڑھیں گے الصلاۃ نماز القاب کعبہ ار سر السبا انگلی ابون صابن ظفرو ناخن الفجر الظہرو السرو المغرب العشاء ساخر دعوانا الحمد للہ